صلی اللہ رحمن ورحمۃ اللہ محمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سبین البادشہ صغ و بلباطہ صبح الباش باقی تمام سامعین خوران گرامین ولاء العلم صاحب کے شب وسلام و رسکاتے ہیں ہمارا سلسلے دس کتاب شریف میں سے درخت نمبر پانچ سو دو اول ایک سو ہے پانچ سو دو شروع سے لے کر ابھی تک کے درست کی تعداد ہے اور سو کا درخت نمبر ایک ہے